الحمد اللہ رب العلم وسلیم عماطب اللہ, اللہ, اللہ, اللہ مدانی چینل کے ناظرین سے سلام میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں اور ہم اپنے سلسلے میں قرآن کریم میں موجود مختلف مضامین سے متعلق مدنی پھول آپ کی طرح بڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ رہتی ہیں آپ کی کالز بھی آتی ہیں آپ کے جذبات بھی نشر کیے جاتے ہیں آپ کے سوالات بھی آپ کے مشورے بھی جو جو ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ نشر کرتے ہیں تو اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کی سچی محبت عطا فرمائے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت ہے جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ دس رحمت نازل ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ ابل تاخیر سلسلہ اللہ کی رضا کے لئے دیکھیں گے ماشاء اللہ سبحان اللہ مجھے یاد آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایک اچھی خبر ایک خوشی کی خبر وہ بیان کروں اگرچہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایک آشکان کو پتا ہو لیکن دل کر رہا ہے کہ اس کا بیان ہونا چاہیے الحمدللہ میرے پیر میرے مرشید میرا میر سنت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادبی مدا ضیل علی یہ پر نانا بن گئے ان کے یہاں الحمد پر پوتے کی ولادت ہوئی ہے اعلی اتار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ اللہ تعالی اطار اور اعلی اطار دونوں پر رحم و کرم فرمائے فضل و رحمت فرمائے ہر آن ہر بان ہر گام ان کے لیے کرم ہی کرم کرم ہی کرم, ہی کرم, ہی کرم ہو ظاہر ہمارے پیر صاحب ہیں ہمارے مرشد ہیں ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں ان کے گھر میں خوشی آئیے تو ان کے پورے گھر والوں کو مبارکباد ہمیں دینی بھی چاہیے اور ظاہر ہے کہ کسی کی خوشیوں میں ہم خوش ہوتے ہیں اور ان کو اپنی خوشی کا اظہار کرتے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور اس میں بھی اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ ساٹھ برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے اور ایک مجھے بڑی پیاری روایت وہ تو روایت تو خیر میں کئی دفعہ بیان کر بھی چکا ہوں لیکن ایسا بن رہا ہے کہ دیکھ کر بیان کرو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رشاد فرمایا فرائض کے بعد سب سے فرائض کے بعد سب اعمال میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے الموجم القبی تبارانی جلد 11 صفحہ نمبر 59 حدیث نمبر 11000 اناسی یعنی الیون یہ حدیث نمبر ہے بہت پیاری حدیث ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا یہ کتنا پیارا عمل بیان کیا گیا تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کی یہاں خوشی ہوگی تو آپ اس کو مبارکباد دیں گے تو اس کو اچھا لگے گا ایک تعداد ہوتی ہے جس سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی ساتھ نہیں دیتا مطلب ان کے اوپر پر کوئی ایسی پریشانی آتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ اکیلے, اکیلے اکیلے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اکیلے کے لیے وہ غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انہیں اس پر احساس ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ خوشی میں شیئر کر رہا ہوتا کوئی خوشی میں شامل ہوتا تو کوئی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی غم خاری کرتا دیکھیں لوگوں کو خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے غم خاری کرنی چاہیے دل جوئی کرنی چاہیے اور خوشیاں دل میں داخل کرنے کے اہتمام کرنے چاہیے لیکن جس کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہوتا اس کو چاہیے کہ اپنے بھی کردار پر غور کرے کہ کیا وہ لوگوں کی خوشیوں میں لوگوں کے غموں میں شامل ہوتا ہے اگر اس کو کسی کے یہاں ولادت کی خبر ملتی ہے اس کو کسی کے یہاں شادی کی خبر ملتی ہے ولیمے کی خبر ملتی ہے منورہ منور آزاد الشرف و تعظیمن میں کے لیے سفر کی اس کو خبر ملتی ہے کہ ار فلاں بج پہ جا رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ ان کیا یہ ہوا یوں ہوا اچھا ماشاءاللہ بیٹی کی بات پکی ہو گئی ہے اچھا اچھا بیٹے کی بات پکی ہو گئی ہے اچھا ماشاءاللہ شادی کی شادی ہو رہی ہے تو شادی ہو گئی ہے یوں خوشیوں کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ للہ آپ کو پتا چلے گئی صحتیابی نصیب ہوئی ہے اور وہ ہسپتال سے ریلیز ہو کر گھر واپس آ گئے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے خوشی کی خبر ہے ایک اطمینان کی خبر ہے تو اس طرح کی کئی خبریں ہوتی ہیں جو سامنے والے کو ملی ہوئی ہوتی نعمت ملی ہوتی خوشی ملی ہوئی ہوتی اگر ہم اس پر اس کو رابطہ کر لیں چلے جائیں مل لیں مبارکباد دے دیں گھر لے لیا کرائے کی جگہ سے نکل کر اپنا گھر لے لیا کوئی اچھا گھر لے لیا اپنا ہی گھر لے لیا کوئی کوئی خیر کا پہلو اس کے لیے ظاہر ہوا ہے کوئی راحت کا پہلو ظاہر ہوا ہے کوئی نعمت کا پہلو ظاہر ہوا ہے اس کے لیے ہمیں اس کو رابطہ کرنا چاہیے اس کو مبارکباد دینی چاہیے اس کی خوشیوں میں اللہ مسجد ترقی دے برکت دے یہ ہم کو اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالی نے جس کے مقدر میں جو خوشی جو ترقی جو عروج جو نعمت لکھ دی ہے وہ لکھ دی ہے ہم اللہ تعالی کی عطا کردہ اور اس کی تقسیم پر راضی رہیں کہ اللہ نے اس کو دیا تو اس کو ملا اس کے مقدر میں نہ تو, تو اس کو ملتا بھی نہیں تو خوشی میں شامل ہو جو نہیں ہوتے وہ پھر انتظار بھی کرتے ہیں یار کوئی ہماری خوشیوں میں بھی شامل نہیں ہوا ہم بھی انتظار کرتے رہے کے کہ کوئی مبارکباد آئے گا کوئی ملنے آئے گا اسی طرح غم بیماری کی اطلاع ملی حادثے کی اطلاع ملی انتقال کی اطلاع ملی کوئی فوتگی ہو گئی ہے اطلاع ملی خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو گیا چوری ہو گئی عمارت ڈے گئی یا عمارت کو کوئی نقصان پہنچا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کو وہ درپیش آتی ہیں تکالیف ہوتی ہیں اگر آپ کو پتہ چلا ہے تو کوئی عیادت کو تعزیت کو کوئی غمخواری اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں تو اس کو دل خوش ہوگا ہاں اس کو اس کو راحت ملے گی اس کو فرد ملے گی کہ یار میرے ساتھ یہ شامل رہا میرے غمیں, غم میں اس نے غم گساری کی میرے ساتھ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پر خدا نخواستہ کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو آپ کے لیے بھی سو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو اس طرح بالکل مطلب کہ وہ کہتے ہیں یار نہیں یار ہم کو نہیں اچھا بعدوں کا ایسا ہوا ہے کہ چند ایک مرتبہ کسی کو نے عرض کیے کہ یار اپنے کر نہ لیتے ہیں تو <laughs> <laughs> مجھ کو سچکا نہیں پڑتا ٹھیک ہے بھائی نہیں پڑتا ہوگا سچکا میں اس کا یہ نہیں کہتا کہ اسے کو غلط بنانے کی لیکن سچکا پڑنا چاہیے ہم کو ایسا شعور بیدار کرنا چاہیے دیکھیں اب پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کا بھی سچکا پڑتا ہی ہے مطلب مطلب سے مطلب یار مجھے خیال نہیں رہا کیسا بھی کرنا چاہیے تھا اب دنیا بھر کے کام کا خیال لیتا ہے اب انہی کاموں کا خیال نہیں لیتا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائی ہم انسان ہیں انسانوں میں رہتے ہیں انسان خوشی گمی کو محسوس کرتا ہے جانوروں میں نہیں رہتے اگر اس کے منہ پہ جا کر اس کی تعریف کرو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے منہ پہ جا کر اس کو ڈانٹو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہم انسانوں میں رہتے ہیں انسانوں کے دل ہیں اس میں تو کوئی تارز ہیں تمنا ایسا ساتھ آپ کے بھی ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ گمخواری کیجیے ان کے ساتھ دل جوئی کیجیے ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ کھڑے رہیے ایسے بھی ہیں رشتے دار بھی نہیں ہوتے لیکن جب ان کو پتا چلتا کہ فلاں کوئی ہاسپٹلائز ہے یا کوئی اس کا میڈیکل ایشو ہے تو وہ بڑھ کر اس کے ساتھ ہسپتال میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کو وقت دیتے ہیں یعنی مجھے یاد ہے جب میرا بیٹا حامد ہسپتال میں تھا تو میرے دو دوست تھے پرانے وہ اور اسے ایک اچھے دو ایک اور بھی میرے دوست تھے الطاف نام ہے ان کا تو مجھے پتہ بھی نہ ہوتا تھا وہ با ہسپتال جاتے تھے اور جا کر مطلب کے پیچھے سے دیکھا کرتے تھے مجھے میرے بچے پتا چل جاتا تھا کہ وہ آئیں اور وہ اتنی دیر تک رکے رہے کھڑے رہے آج یاد ہے نا وہ یاد آتے ہیں یعنی بالکل کوئی مطلب کہ بہت پرانی ہماری دوستی رہی ہے میں ایک مثال دی میں نے آپ کو اس طرح ایک اور بھی ہمارے دوست ہوتے تھے تو کچھ ملتے تھے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مطلب آپ کے ساتھ انوالو ہو جاتے وہ یاد رہتے ہیں تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی مطلب آ... ساتھ ساتھ چلتے ہیں ایسے بھی اسلام بھائی ہوتے ہیں جو ہسپتالوں کے دو دو چار چا چھ چا دھکے کھاتے ہیں اللہ نے ان کو قیمت دی ہوتی ہے ان کو وسط دی ہوتی تو خرچہ اٹھا لیتے ہیں یاد رہتے ہیں دل سے دعائیں نکلتی ہیں خاندان والے گھر والے ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں جب خدا نہ خاصا ان پر کوئی پریشانی آئے تو آپ کو احساس ہوتا ہے یار یہ میرے دکھ درد میں کھڑا رہتا مجھے بھی کھڑا رہنا چاہیے تو یہ ایک آ... موضوع چل پڑا تو میں نے آپ کے سامنے ایک مدنی گلدستہ رکھ دیا ہے اگر آپ کے اندر یہ احساسات نہیں ہے تو اس کو پیدا کیجئے اور یہ نہ دیکھیں یار ابھی اپنے اپنے نہیں جاتے یار ابھی اپنے کو پرواہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے جب آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے تو جب آپ پر اللہ نہ کرے پڑے گی تو پھر کسی کو آپ کی بھی پرواہ نہیں ہوگی تو پھر شکوہ شکایت مت کریں اس ٹیم پر کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں رہتا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم نے تو بہت کیا تھا ہمارے اوپر جب آئے تو کسی نے بھی نہیں کیا ایسا بھی بعض کا ہو جاتا ہے اس میں اس کو غور یہ کرنا چاہیے کہ اس نے کیا تو تھا لیکن کیا کرنے کے بعد دھو تو نہیں دیا بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کرتے ہیں ایسا کھڑے رہتے ہیں اور گمخواری میں اور خوشیوں میں اور ایسا ایسا کرتے ہیں لیکن پھر بعد میں اپنی زبان اور اپنے کردار سے ایسا اس کو مطلب کہ وہ دل توڑ دیتے ہیں اپنے کیے جڑے پر پانی پھر دیتے ہیں کہ جب اس پر آتی تو اس کے لیے بھی ہمدردی نہیں رہتی بس یاد رہتا ہے لیکن ہمدردی نہیں رہتی یار ٹھیک ہے کیا وہ پیاری مثال دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کو گرم گرم بھوک کی حالت میں ایسی خوب ٹیسٹی بریانی کھلا یہ لو وہاں سے کھلا لے لے آپ کھاؤ یہ بھی کھاؤ نہیں نہیں یار ایک والا تو کھانا پڑے گا آپ کو نہیں یار بس ایک نہیں والا ایک نہیں والا میں میری خوشی کھا دے یہ سب کھلا محبت سے کھلایا اور جب ننانوے نیوالے کھلا دیے اور اس کا دل خوش خوش اور خوشی خوشی خوشی خوشی گارڈن گارڈن کر سکتا آپ نے اس کے دل کو ٹھیک ہے اب وہی پلیٹ اٹھائی اٹھا کر کے اس کے پہ مار دی آپ نے مار دی اب بتائیے کہ 99 نیوالے یاد رہیں گے کہ آپ کو ایک بار منہ پلیٹ مارنا یاد رہے گا آپ بولو یار اس کو 99 نیوالے یاد نہیں ہے میرا ایک بار پلیٹ مارنا اس کو یاد رہے گا یار یہ بھی کوئی بات ہوئی جی یہی بات ہوئی کہ بھائی یہ پلیٹ مارنا یاد رہے گا ارے پھول بھی مارو نا تو بعدوں کا اچھا نہیں لگتا پھول بھی پیش کیا جاتا ہے پتھر تھوڑیے جو ماریں گے خیر بات تو بہت آگے بڑھتی ہی چلی جائے گی میری مدنیلتی جائے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آشکا رسول لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیے اور ڈھونڈی مواقع میرے پیارے مرشید بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ دل میں داخل ہونے کے چند مواقع آتے ہیں اور بس وہ ایک یوں سمجھے کہ یہ ایک گیٹ دل کا کھلتا ہے دل میں داخل ہونے کے لیے ایسے مواقع پر خوشی و کمی کے موقع پر جیسے ایسے موقع ہے نا فوراً وہ جس گیٹ کے ذریعے دل میں داخل ہو جائے ون گیٹ بند ہو جاتا ہے پھر آپ بولو گے تو وہ دیر ہو گئی ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ کے اندر یہ کمزوری ہے تو دور کریں گے خوبی ہے تو اس کو بڑھائیں گے اللہ کریم مجھے بھی توفیق دے اللہ کریم آپ کو بھی توفیق دے اور ہم سب لوگوں کی خوشی غمی میں شامل رہیں بات وہیں آ کر میں پوری کروں گا کہ میرے پیر و مرشید کے گھر میں خاندان میں خوشی داخل ہوئی ہے مجھے بھی خوشی ہوئی ہے میں آپ سب کے ساتھ اپنی خوشی کو شیئر کرتا ہوں نام رکھا ہے جریر جریر رضا اور نام اتنا پیارا ہے یہ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جری حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑا خوبصورت یہ بڑے پیارے صحابی ہیں اور ان کی خصوصیت ایک ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بخاری شریف کے حدیث ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا کتنے پیارے ثابت تھے کہ آقا صلی اللہ تعالی صلی اللہ نے جب بھی دیکھتے تھے مسکراتے تھے تو وہ تو یہ صحابی رسول کتنے بڑے عاشق ہوتے ہیں ان کے نام کی نسبت سے جریر اور ایک وہ عشق رسول جنہوں نے ہمیں یہ عشق و محبت کے سارے راستے دکھائے محبت صاحبہ کے راستے دکھائے حضرت حضرت امام اہل سنت بولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت رضا تو نام ہو گیا جریر رضا اتاری ماشاءاللہ اللہ تو یہ ایک بہت پیارا نام ہے اللہ کریم ان کو بھی سلامت رکھے ان کے گھر بار کو سلامت رکھے ان کے پورے کنبے کو سلامت رکھے اور یہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے ان کے پورے کنبے کے لیے مغفرت کا سبب بنے ذریعہ بنے اللہ اور ان کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے اور ان کی خوشیوں میں برکت عطا فرمائے اتنی بڑی ہماری یہ شخصیت ہیں ان کا چرچا ان کے ان کا ذکر میں جتنے بڑے فورم پر کروں کم ہے جو کچھ بھی ہے انہی کے دم قدم سے ہے اللہ کریم میرے پیرو مرشید کی خوشیوں میں اور برکتیں دے اور برکتیں دے اور برکت دے, دے صلی حبیب صلی اللہ تعالحمد جو محمد ہوا ہے میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں آپ کو بھی مبارک ہو آپ کے پیر و مرشید کے گھر پر جس سے ہم محمد کرتے ہیں ماشاء اللہ جی کال چلائیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عابدہ تاریخ بول رہا ہوں سعودی عرب سے ماشاء اللہ رب کا کلام حاجی عمران صاحب مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک ان کی زندگی لگائے اللہ پاک انہیں خوشیاں دے اللہ پاک انہیں لمبی عمر عطا فرمائے بڑی خوشی ہوئی ہے اللہ, اللہ پاک انشاءاللہ نظر اللہ نظر سے بچائے آمین السلام علیکم و اللہ و وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ اور مدنی چینل دیکھتے رہیے لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوئی لوگوں کے غموں کے ساتھ غم بانٹی انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی راحت ملے گی آپ کو بھی سکون ملے گا جینے کا لطف نہ آئے تو مجھے کہیے گا مزہ آئے گا مگر جو کچھ بھی کریں شریعت کے دائرے میں کریں اب کسی کی خوشی ہو رہی ہے اور آپ بولو یا خوشی فنکشن رکھا ہے اور فنکشن کے نام آ یا اس کو خوش کرنے کے لیے گیا تھا مدی چینل بولا تھا نا مولانا کیونکہ <laughs> کسی کی خوشی میں بڑے خوش ہو جائے گا تو یار یہ بڑے خوشی ناچ رہے کود رہے گانے بجا رہے ہیں تو میری خوشی میں شامل ہونے گیا نہ نہ نہ یہ خوشیاں یہ خوشیاں نہیں ہے یہ تو اپنے مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں بد بختی کو دعوت دے رہے ہیں یہ خوشیاں یہ, یہ وہ انداز نہیں ہے یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور رضا کے اندر ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا تو جہاں گنا ہو رہا ہوگا جو خدا نہ کا گناہ میں پڑا ہوگا تو اس, وہ خوشی تو ہی منا رہا ہے اس, وہ لگتا ہے آپ کو کہ وہ خوش ہو رہا ہے. اصل میں تو وہ خوشی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہا ہے وہ تو گناہ وہ اپنے اس گنا کے ذریعے مصیبت کو دعوت دے رہا ہے مصیبت کو دعوت دے رہا ہے خوشی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایک نعمت ہے جس سے بندہ اس کا شکر ادا کر کے اس نعمت کو سے وہ آگے اور نعمت بڑھانے کی وہ اس میں کوشش کرتا ہے کہ نعمت میں اضافہ ہو اور یوں روتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضی اللہ تیرا کرم ہے کہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی تو زوال نعمت سے بچا ہاں یہ تو یہ میں کا یاد آ گیا ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایسے گناہ برے پروگراموں میں چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ اور آپ کا یار یہ خوشی میں شامل ہونا چاہیے ایسا نہیں کرنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ کال چلائیے اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد لے لیتے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ قرآن آیات قرانی صورتوں کے فضائل یہ ہمارے اسلام میں بیان کرتے ہیں تاکہ ان صورتوں کو پڑھنے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو کو تعارف بھی ہم اپنے سسلے میں بیان کرتے ہیں آج جس سورہ مبارکہ کا آپ کو تعارف بیان کروں گا اور اس کے فضائل بھی بیان کروں گا وہ سورہ توبہ ہے اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں دو نام اس کے اس کے کئی نام ہیں مگر یہ دو نام اس کے بڑے مشہور ہیں سورہ توبہ اور سورہ برات سورت میں سولہ رکو ہیں اور سکسٹین رکو اور ایک سو انتیس ون نائن آیتیں ہیں چار ہزار اٹھہتر فور تھاؤزنڈ سیونٹی ایٹ کلیمیں اور ایک لاکھ چار سو دس ہزار چار سو اٹھاسی حروف اس میں ہیں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی وجہ وجہ اس کی اصل میں یہ ایک عزت ہے جبرائیل امین علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا تو اس صورت میں بسم اللہ نہ لکھنے کی لکھے جانے کی جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بیان کی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور سور توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لئے نازل ہوئی ہے یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ال کریم کا ہی عنوان پر قول ہے اسی طرح بخاری شریف میں حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت سور توبہ نازل ہوئی فضیلت اس کی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی والی وسلم نے فرمایا سور ہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ سورہ برات اس کی یہ صورت سورہ مبارکہ کا دو نام ہے سورہ ہت اور سورہ توبہ اور سورہ یاسین اور سورہ دخان اور سورہ نبا کو منافق یاد نہیں کر سکتا یہ اتنی زبردست صورت ہے حضرت جابر رضی اللہ جابر بن عبداللہ اللہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سور برات نازل ہوئی یعنی سوریہ توبہ نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ علی وسلم نشاد فرمایا میں لوگوں کی خاطر داری کے لیے بھیجا گیا ہوں حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تم خود سور برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ اب دیکھیں یہ سکھاؤ ایک تو ہے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھنا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے اس معنی اور مطالب اور اس کے اس پیغام کو سمجھنا کہ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں یا سورہ نور میں سورہ معدہ میں دیگر صورتوں کو جو بیان ہوتا ہے سورہ نساء کا بیان ہوتا ہے سورہ بقرہ کا بیان ہوتا ہے اور بھی بے شمار صورتیں ہیں کئی صورتیں جن کا بیان ہوتا ہے ان صورتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کا بیان بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم پڑھنا یقیناً وہ ثواب کی بات ہے اس کو چھونا ثواب ہے اس کو چومنا ثواب ہے اس کو دیکھنا ثواب ہے کرنا چاہیے نو no ڈاؤٹ لیکن اس کو صحیح پڑھنا اور پھر صحیح پڑھ کر اس کو سمجھنا ہم آپ کہیں گے یار ہم کہاں سے سمجھیں گے تو سمجھنے کے لیے الحمد جو اردو والے لوگ ہیں ان کے لیے تفاصیر موجود ہیں تراجم موجود ہیں ترجمہ کنزول ایمان ہے سیرات الجنان پوری تفسیر موجود ہے اسی طرح مطلب کہ آپ تفسیر اپنے خزان الرفان دیکھ لیں نور الرفان دیکھ لیں تفاسیر موجود ہیں سمجھنے کے لیے چاہیے آپ ایک دفعہ قرآن کریم کھول کر اسے پڑھیں صحیح پڑھیں اچھا صحیح پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان موجود ہیں مدنی منوں کے مدرسۃ المدینہ موجود ہیں مدرسۃ المدینہ, المدینہ آن لائن موجود ہے موبائل فون پر آپ کے پاس نیٹ اویلیبل ہے اور مدرس تو مدین آن لائن کے ذریعے آپ ایڈمیشن لے لیں دنیا بھر میں آپ کہیں بھی ہیں ایک مطلب بہت کم ایک اس کی فیس ہے منتھلی اور آپ اپنے ٹائمنگ کے اندر اپنے ٹائمنگ کے اندر ایز پر یور یور اپنے ٹائمنگ کے اندر یو کین لرن آپ سیکھ سکتے ہیں آپ جہیں بھی رہتے اینی ویئر یو لگ لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ کے اندر یہ تمنا ہے یہ کہہ دینا کہ ہمارے کو پڑھانے والا سکھانے والا نہیں ہے یہ تو اب اس جدید دور میں اور احمد دعوت اسلام میں اس جدید دور کی جو جدت ہے جو ایجادات ہیں ان سے جاؤ جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اور تبلیغ دین اور کام اور دعوت اسلامی الحمدللہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے مدنی چینل خود ہی اس بات کی ایک کڑی ہے اس سلسلے کی کڑی ہے اسی طرح نیٹ کی دنیا ہے آن لائن کی ایک پوری دنیا ہے آن لائن دنیا بھر میں کورسز ہو رہے ہیں لوگ بڑی بڑی چیزیں آن لائن کے ذریعے کورسز کر رہے ہیں ڈپلومہ حاصل کر رہے ہیں تو ہم قرآن کریم کیوں نہیں سیکھ سکتے قرآن کریم کیوں نہیں سکھا سکتے آپ سیکھنے سکھانے والے بنے اب یہ کہنا کہ ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو کہاں جائیں کہیں نہیں آپ نیٹ کے ذریعے مدرسہ مدینہ آن لائن میں داخلہ لیں اور اپنے اپنا قرآن کریم درست کریں اور ماشاء اللہ ہمارے قاری صاحبان نہ صرف قرآن کریم درست کراتے ہیں اور کوشش کراتے ہیں فرز ظلم سکھاتے ہیں درس ہوتا ہے بیان ہوتا ہے مدنی ذہن دیا جاتا ہے اور مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے آپ تھوڑی کوشش تو کریں ہمت تو کریں اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہمیں پڑھنا بھی نصیب ہو جائے تلاوت کرنا بھی نصیب ہو جائے اور سیکھنا اور سمجھنا بھی ہمیں نصیب ہو جائے ما شاء اللہ ماہر رمضان کی آمد آمد ہے ابھی سے کمر باندھ لیں اور قرآن کریم پڑھنا ہے ماہر رمضان میں یہ یاد رکھے گا ابھی سے شروع کر دیں تو ماہ رمضان کے آتے آتے انشاءاللہ شاء گاڑی پٹری پر آ جائے گی اللہ نے اللہ تعالیٰ نے چاہ تو سلو البیب صلی اللہ تعالیٰ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, علی علی تعالی علی محمد سیکھنے کا سلسلہ بھی میں نے کی کہ آپ ضرور رکھیے گا میرے مدنی چینل کے ناظرین پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے یہ تو میرے رب کی ہر بات پیاری ہے وہ سورہ معاہدہ آیت نمبر دو چھٹے پارے میں آیت کریمہ تو بڑی طویل ہے لیکن میں اس کا ایک حصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہے تار ونو قلل بر و ولا بنو پہلے اس میں یعنی نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیز پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہ مدد نہ کرو وہ تق اللہ کیا فرمایا بہت اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے اب یہاں یہ جو حصہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے اس کی کچھ وضاحت میں آپ کو کرتا ہوں فرمایا تار یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے دو باتوں کا حکم دیا ہے نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا دوسرا گناہ اور زیادتی پر باہم تعاون نہ کرنے کا یعنی تعاون نہیں کرنا باہمی بر ہے نا و تقوا بر بر کہتے ہیں ہر وہ نیک کام جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے اس میں ایک ہے عف ولا ٹائی میں اس سے مراد گنا ہے اور ادوان سے مراد اللہ تعالی کی حدود میں حد سے بھرنا ایک کو یہ ہے اسم سے مراد کفر ہے اور عدوان سے مراد ظلم یا بدعت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے اور گنا وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو اتنی خوبصورت یہ حدیث مبارکہ اور اس کا مضمون اتنا واضح ہے میں ایک بار پھر یہ حدیث سناتا ہوں اب حدیث غور سے سن لیں کہ رسول کریں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا نیکی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 بعد جو ارشاد فرمائی گئی نیکی و تقوی میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں اسم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ و زیادتی کے زمرے میں اس کے تحت آتی ہے علم دین کی اشاعت میں وقت مال درس و تدریس اور تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا اپنی اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا نکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا ملک و ملت کے جتنے مائی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا اسی طرح لوگوں کی گمخواری کے جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنا شریعت کے دائرے میں رہ کر جو سماجی کام کیے جاتے ہیں پورا ایک سوشل نیٹورک بنتا ہے داخل ہیں یہ سب اس میں داخل ہیں گنا اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے کسی کا حق مارنے میں دوسروں سے تعاون کرنا رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا جھوٹی گواہیاں دینا بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا حرام و ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا گناوں کے جو اڈے ہوتے ہیں برائیوں کے جو اڈے ہوتے ہیں ان میں نوکری کرنا یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون برائی کے ساتھ تعاون ہے اور ناجائز ہے سبحان اللہ اجز وجل قرآن پاک کی تعلیمات کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہیں اس کا ہر حکم دل کی گہرائیوں میں اترنے والا اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے اس کی تعلیمات سے صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان پر عمل بھی کیا جائے افسوس ہی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور جا چکی ہے اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو قرآن, قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی کون چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام شافیہ کاریہ ہے میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں ماشاء اللہ نگرانی شہر مجھے چرو کا سلسلہ میرے رفتہ کلام اپنی برکتیں ہم مجلو چینل کے ماضی پر لٹا رہے ہیں ماشاء اللہ مجلو چینل کی مجھے خبروں سے پتہ چلا کہ دورہ کر کے آئے ہیں نگران شعبہ اعلیٰ حضرت فوجی غریب نواز کے ہند کب آئی ہے شافیہ طاریہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے پیاری مدنی منی اللہ تک کریم آپ کو آپ کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے دیکھیے کب آنا نصیب ہوتا ہے پچھلے دنوں الحمدللہ مجھے ساؤتھ افریقہ جانے کا موقع ملا اصل میں ماہ رمضان کی کیونکہ آمد آمد ہے الحمد جس طرح آپ اردو نشریات دیکھتے ہیں تو دعوت اسلامی کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے انگریزی نشریات اس کو لائن اپ کرنے کے لیے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو انگلش ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں اسپیشلی یو کے میں ساؤتھ افریقہ میں اور اس طرح کے دیگر ممالک میں امریکہ میں بھی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس, ان, کے, ان کو ایک بہتر سے بہتر مواد اور بہتر سے بہتر بیان پرووائڈ کرنا ہے کیونکہ ماہ امازان میں لوگ گناہوں سے بچنے پر کافی زیادہ آمادہ رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ٹی وی کے ذریعے بھی کوئی علم دین حاصل کریں ظاہر کے ٹی وی کے ذریعے آنے والے سلسلے جو مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہیں یہ الحمدللہ نیکیوں بھرے ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں نہ اس میں آپ کو بے پردہ عورتیں دیکھتے ہیں نہ کوئی بھی آپ نے اس میں کوئی میوزک سنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے اور دیگر یہ کہ ایڈورٹائزمنٹ ہم دیتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہم ماشاء اللہ ایک نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے اور بڑی تعداد عاشقان رسول کے ہمارے ساتھ مدنی چینل چلانے اور بلکہ دعوت اسلامی کو چلانے میں مالی تعاون کرتی ہے اور تار بنو البر و نیکی اور تقوی میں ماشاءاللہ اللہ مددگار ثابت ہوتی ہے کتنی پیاری بات ہے تا بنو البر و نیکی اور تقوے میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا قرآن کریم حکم ہے تو ماشاء اللہ آپ کی مدد ہوتی ہے آپ مالی تعاون کرتے ہیں تو ہمیں ایڈورٹائزمنٹ دینے کی لینے کی بظاہر کو اس وقت ہمیں حاجت اور ضرورت نہیں ہے اگرچہ ہمارے اخراجات اربوں میں ہیں مدنی چینل کے اخراجات کروڑوں میں ہیں دنیا کی کتنی سیٹلائٹ کے ذریعے ہم جا رہے ہیں اور دنیا کے کتنے ملک بہت ریئر بہت کم بہت کم علاقے رہ گئے ہیں دنیا کے جن میں شاید ہماری نشریات لینڈ نہیں کر رہی ہیں باقی اللہ دعوت اسلامی کی مدنی چینل کی یہ نشریات دنیا بھر میں دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں جہاں سیٹلائٹ ایشوز آتے ہیں وہ الحمد انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل جو نیٹورک ہیں ان کے ذریعے دعوت اسلامی کے ان برائے راست سلسلوں کو مدنی چینل کو دیکھتے ہیں بلکہ اب تو وہ جو ریڈیو سروس آئی ہے میں تو خود اس سے میں نے اس کو آن کیا تھا ساؤتھ افریقہ میں تھا تو بہت ہلکے پھلکے نیٹ کے اندر آپ بٹن دبائیں تھوڑی دیر کے اندر آپ سن لیں مدنی چینل پہ کیا کیا آ ہے ایک طرح سے ریڈیو پر آپ براہ راست مدنی چینل کی آواز مطلب وہاں جہاں آ گئے آواز سن رہے ہیں تو یہ سارا مطلب کہ لوگ آ گئی چیزیں تو ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہی ہوں مدنی چینل کی, کی بالخصوص نشریات کے حوالے سے وہاں ایک مینجمنٹ کے کچھ کام تھے تو اس طرح کے کچھ مدنی کام تھے زارے ضمن پھر اور بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام اس میں آ جاتے ہیں تو ایک تو واپس آ گئے الحمد للہ ربی العال اب بھی مدنی کام میں شمولیت اختیار کریں دعوت اسلامی کے. بہت بڑا دعوت اسلامی کا نیٹورک ہے بہت بڑا مدنی کام کا یہ نظام ہے الحمد میں تو جب مدنی خبریں دیکھتا ہوں نا تو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں یار ایک ایک آپ کا آدھے گھنٹے کی مدنی خبریں بہت اوقات دس دس بارہ بارہ شعبہ جات آپ کو دکھائے جاتے ہیں اب دیکھیے کتنے شعبوں میں اور کیسے کیسے اسلام میں کن کن مجالس میں تقسیم ہو کر دعوت اسلامی کا مدنی کام کر رہے ہیں کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت کروڑ رحمت اب بھی ساتھ دیجئے جانی بھی ساتھ دیں وقت کے ساتھ بھی ساتھ دیں مالی بھی تعاون کریں دیتے رہیں دعوت اسلامی کو تو پورا سال آپ اپنا مت آمدنی ہی کا کوئی حصہ بنا لیں کہ میری آمدنی کا بارہ فیصد اتنا میری سیل کا اتنا پورا سال دعوت دعوت سال میں ایک بار تو خرچ کرتی نہیں ہے پورا سال ہمارا خرچ جاری رہتا ہے مدنی چینل ڈبل بارہ گھنٹے چل ہی رہا ہوتا ہے اور یہ تو پیسہ دیکھتا نہیں ہے پیسہ پیتا ہے ڈرنکنگ منی ان کا تو یہ ہے تو اسی طرح جامعت المدینہ مدرسۃ المدینہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کے خراجات اربوں روپے کا خراج ہے یعنی اگر سر یہ تین شعبے میں آپ کو گنتی کر رہا ہوں جامع المدینہ مدرسۃ المدینہ اور مدنی چینل صرف یہ تین شعبے جو ہے ہمارے اس, اس کے اخراجات میں سمجھتا شاید دو ارب سے زیادہ ہیں شاید میرا اگر اپنا کیلکولیشن اگر میں غلط نہیں ہوں تو دو ارب سے زیادہ ہیں صرف یہ تین شعبوں کے خراجات دعود اسلامی ایک سو دو سے زیادہ شعبوں میں مدنی کام کر رہی ہے تو آپ کا کتنا مالی تعاون ہمیں چاہیے کتنا مالی تعاون چاہیے پھر کتابیں ماشاءاللہ اللہ چھپائی جاتی ہیں پرنٹ کی جاتی ہیں اسے دنیا بھر میں بیچا جاتا ہے بھیجا جاتا ہے کتنا کم سے کم اس کا منافع رکھ پورا ایک سسٹم چلایا جاتا ہے اتنے مدنی مراکز ہیں اتنی مساجد کی تعمیرات ہو رہی ہیں دنیا میں جو دین کے نام پر دین اسلام کی سرگلندی کے لیے دعوت اسلامی کے تحت مدنی کام ہو رہا ہے اور جو اصلاح امت کا کام ہو رہا ہے گھر گھر جو نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے اصلاح امت کا معاملہ ہو رہا ہے اور بڑے چھوٹے بچے مرد عورت بوڑھے الحمد جو بھی عشیقا رسول اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اس سے تو پتا نہیں کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں غیر مسلم مدنی چینل دیکھتے دیکھتے مسلمان بن جائے اب بتائیے کتنا بڑا یہ مدنی چینل کا فائدہ ہے مبلگین کی نیکی کی دعوت سن کر ایک غیر مسلم مسلمان ہو جائے یہ کتنا دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت کا فائدہ ہے تو نیت، نیت ورکنگ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا دیکھ لیجئے کتنا کروڑوں کروڑوں آشیقا رسول تک سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے ویب سائٹ کے ذریعے یہ نظام یہ نکی کی دعوت پہنچائی جاتی ہے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم کہ ایک طرح میڈیا اخلاقیات اور ناجانے کیا کیا چیزیں ہماری تباہ و برباد کر رہا ہو دوسری طرف تعلیم کے معاملے میں ہم کس قدر پریشانی کا شکار ہیں اور کتنے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر بہت زیادہ پریشانیاں ہیں تو یہ دو سیکٹر ہیں میڈیا ایجوکیشن جہاں پر بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت تو دعوت اسلامی نے مدنی چینل بھی آن کیا اور دعوت اسلامی نے الحمد آپ کے سامنے یہ کیا کہتے ہیں اسکول سسٹم جو ہے وہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی لے کر اسلامک اسکولنگ سسٹم تو یوں دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے کتنی انداز پر دیکھا جا سکتا ہے ان سب کی فیسیں پیمنٹ کی جاتی ہیں پھر تو کوئی بھی دی نہیں دیتا تو یہ چیزیں ہیں تو آپ کا مالی تعاون مالی تعاون بہت چاہیے شاہ المعظم میں آپ تو زکات بھی دیں گے فطرہ بھی دیں گے ادر ڈونیشن بھی آپ دیں گے تو دیجئے مبل لیکن کو بلا بلا کر دیجئے یار تم دعوت اسلام والے ادھر آؤ یار یہ لے جاؤ یار تم لوگ کام کرتے ہو ان کی حوصلہ افزائی کریں دعوت اسلام والوں کی مبل لیکن کی حوصلہ افزائی کریں اگر یہ آپ سے رابطہ کریں تو یہ بولیں ہم کو بارہ لاکھ دو تو بولے بارہ لاکھ سے کیا ہوگا یہ یار تم کروڑ بارہ لاکھ لے جاؤ لو یار کام کرو آپ کام کرو مت مدنی کام کرو اور پھر آپ بھی ساتھ چلیں مجھے بھی اپنے مدنی کاموں میں شامل کریں میں بھی الحمد للہ مدنی کافلوں میں سفر کرتا ہوں میں بھی نکی کی دعوت دیتا ہوں الحمد کہاں مسجد بنانی ہے وہاں مسجد بنانی ہے یہ لیجیے آپ میری طرف سے اتنے لاکھ روپے اتنے کروڑ روپے مسجد کے اچھا مجھے بھی تھوڑا مسجد بنانے میں میری خدمت بھی میں شامل کروں گا مجھے بتا دیں گے مسجد بنانے میں مجھے کچھ میرے لیے کام ہو تو مسجد بنانے میں اپنی خدمت بھی دے دیں وقت بھی دے دیں پیسہ بھی دے دیں ثواب آپ کو بھی دے گا نا سوبا کتنا ملے گا ذرا سوچا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے سوباب ہے سوباب ہے تار علی البر و تقوا ولا تا علی الس میں نیکی اور تقوی میں مدد کرو گناہ اور برائی میں مدد نہ کرو آپس میں اللہ کریم ہم سب کو آپس میں جو دعوت اسلامی کے مدنی کام میں دیگر عاشقہ نے رسول کے جو نیکی کی دعوت کے مدنی کام میں جو مستحقی ہیں ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ تعاون کرنے کے ہمیں توفیق عطا کرے کال چلائیے خیر مبارک ماشاءاللہ اللہ جی کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شزاد اکتاری ضیاء کو رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ میرے رب کا کلام سبحان اللہ عمران بھائی کیا بات ہے قرآن پاک کی کیا ہی بات ہے اس کے پڑھنے کی اس کو دیکھنے کی سبحان اللہ عمران بھائی ایک مدنی تا آفرمائیے کہ بعض مرتبہ امام صاحب نہیں موجود ہوتے تو لوگ کسی کو پکڑ کر آگے کر دیتے ہیں بزرگ سمجھ کے لیکن جب وہ قرآت سنتے ہیں تو اس میں پھر جو سامعین ہیں مقتدی ہیں ان میں جو صحیح پڑے ہوتے ہیں ان کو بڑی پھر کوفت ہوتی ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت صحیح مخارج یا اس کی قرآت اس کے مطابق نہیں تو اس نماز کے بارے میں پھر آپ کے مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے تاکہ اصلاح جو پڑھاتے ہیں ان کی بھی ہو جائے اور جو پیچھے پڑھتے ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے اللہ تعالی سے وجل دعوت اسلامی کے ماحول کی پیرو مرشد کی تعلیمات کی اللّہ تعالیٰ برکتیں طاع فرمائے ایمان سلامت فرمائے دعاؤں کی درخواست ہے بےحصاب مغرب کی دعا فرماتی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیے جب تک کہ کوئی شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ امامت کا اہل ہے صرف ایک مٹھی داڑھی ہو جانا ہی امامت کو کا اہل ہونا ضروری نہیں ہے اگر قرآ درست ہے اور دیگر امامت کی شرائط نہیں پائی جاتی تب بھی مسائل ہیں تو بغیر اس بات کی تصدیق ہونے کہ آپ امامت کے اہل ہیں یعنی آپ امامت کروا سکتے ہیں نماز پڑھا سکتے ہیں امامت کے مسلے پر آ جانا یا امامت کروانا یہ ضرورت ہے بہت بڑی ضرورت ہے یعنی کیوں کسی ہم اس طرح کا اپنے سر وبال لیں کہ اپنی نماز بھی داؤ پر لگی ہوئی اوروں کے نمازوں کو بھی ہم نے دو پہ لگا لیا تو آگے برانے والوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ نماز کی اہلیت امامت کی اہلیت ضروری ہے اور اس کے نماز کے احکام اور اس کے مارے میں حکم کیا ہوگا اب کس نے کیا کیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو یہ پرٹیکولر چیز کے لیے پھر خاص متعین چیز کے لیے دار و سننے سے رابطہ کر لیا جائے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز کورس بھی کروایا جاتا ہے فیضان نماز کورس سات دن کا نماز فیضان نماز کورس ہے یہ بھی ضرور کر لیجئے یہ جتنے بھی آپ چھوٹے بڑے جو لوگ معاشرے میں کہلاتے ہیں آپ فیضان نماز کورس ضرور کیجئے ہر ہر عاشق رسول کو چاہیے ہر اسلام بھائی کو چاہیے فیضان نماز کورس کرے تاکہ نماز ہماری درست ہو سکے کول چلائیے میں عشا تاریہ کوئر سے بول رہی ہوں آلیہ تار پر فضل کر ہم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ نگرانی کو باپا جان کو سب مندی چینل لوگوں کو مندی منع کی آمد مبارک ہو جا خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ وبرکات آمین آمین ماشاءاللہ آپ سب کو بھی مبارک ہو مدنی چینل کے ناظرین شب برات آنے والی ہے پندرہ شابان المعزم یہ برات کی رات ہے نجات کی رات ہے اور ایک دوسرے کو معافی و درگزر کرنے کی بھی رات ہے آپ سے مدنی التجا ہے کہ اگر اب تک آپ نے حق تلفیوں کی معافی کی کوئی صورت نہیں بنائی اور چھوٹے بڑے حقوق جو لوگوں کے طرف کیے ہیں ان کی کوئی معافی کی صورت نہیں بنائی اپنے گھر میں بھی نہیں بنائی باہر بھی نہیں بنائی گھر میں تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے جس جسے زیادہ واسطہ پڑتا ہے ان کی حق تلفی کے اندیشے زیادہ رہتے ہیں تو یہ ضرور بھی ضرور اختیار کیجیے اور ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا سلسلہ شروع رکھیے اور بالخصوص ان دنوں میں جو مسلمانوں میں رائج ہے کہ شب برات میں پندرہ شابان نرمزم کی اس بابرکت رات میں یہ ایک دوسرے سے معافیہ مانگتے ہیں اور معاف کرتے بھی ہیں الحمد کرنے والے بہت ہی خوبصورت یہ انداز ہے اللہ کریم اس میں ہمیں برکت دے اس میں ہرگز شرمانے کا یا اس طرح کی جھجھک کا انداز اختیار نہ کریں اولاد ماں باپ سے ماں باپ اولاد سے میاں بیوی ایک دوسرے سے شوہر بیوی معافی ترافی کریں ساسر سے ساس سوسر کا معاملہ یا بہو ساس کا معاملہ اور یہ جو بھی مطلب کہ اس طرح کے رشتے ہیں یہ سب ایک دوسرے سے ضرور معافی ترافی کریں ایک دوسرے کے پروسیوں کے ساتھ معافی کریں اور یہ کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا کچھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو دے دیں بات کر لیں معاف کروا لیں یا جو بھی ہے اس کی کوئی شرعی صورت پیدا کر لیں اور ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ اگر میں نے آپ کا وہ چھوٹے سے بڑے سے بڑا حق جس کا آپ تصور کر سکتے ہو تصور کیجئے وہ چھوٹا چھوٹا حق جس کا آپ تصور کر سکتے تصور کیجئے کہ میں نے آپ کا تلف کیا ہے ان تمام حقوق کی معافی مجھے بھی معاف فرما دیجئے اسی طرح انہی کلمات کے ساتھ اور ایک دوسرے سے آپ بھی معافی مانگیے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے دل سے کینہ بخش نکالیے ایک دوسرے سے محبت کیجئے کہ اتنی بابرکت رات آ رہی ہے اتنی بابرکت رات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آ, بنی کل کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مفرت فرمائے اور کینہ و بخ رکھنے والا یہ نہ بخشا جائے کتنی بڑی محرومی ہے ذرا سوچیے تو صحیح کتنی بڑی محرومی ہے ایک آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے تب بھی آپ معاف کر دیں اور اگر دل کو صاف رکھے کوئی نہیں ہوتا یار پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے کو ہم ایسا مطلب کہ منہ چڑھا کر بیٹھے ہوئے نہ ہی بس عجیب ہی اچھا نہیں لگتا بس کیوں اچھا نہیں لگتا یار کیوں بکے ناک کا آدمی تھوڑی ہے اگر ناک کا بھی تو اللہ تعالی نے بنایا تو ٹھیک ہے مثال دے رہا ہوں اچھا نہیں لگتا کیوں اچھا نہیں لگتا کیا وجہ ہے کوئی وجہ نہیں ہوتی بظاہر اور کوئی وجہ ہو تو معاف کر دیں وجہ ہو تو خلاسی کر دیں نہ نارملی طور پر آپس کی ناراضگیوں کی اتنی کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی جب وجوہات اور گفتگو کی گئی ہے میں نے خود ایسے کیس ڈیل کیے ہیں جو وجوہات اور گفتگو کی گئی ہے تو وجہ کی بنیادی کوئی نہیں ہے ارے بھائی ہوا ہی نہیں ہے ایسا ایسا ہوا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ابھی کل کل پرسوں کی شاید بات ہے مجھے کسی نے کیا کہ وہ فلاں جو آپ سے ملا تھا میں کون ملا تھا وہ آپ کے پاس جو آیا تھا میرے وہ آیا ہی نہیں ہے کتنے دن ہو گئے میری اس طرح کی سے کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے بالکل نہیں ہوئی تھی وہ اچھا غلط سیمیاں ہو گئے اچھا مہربانی یار آپ نے پوچھ لیا کیا وہ غلط سیمیاں میں خود ہی نہیں تھا یہاں پر تو ملاقات کہاں سے ہو تھی تھا ہی نہیں کئی دنوں سے نہیں ہوں تو یوں اب آپ دیکھیں میں ملک میں ہی نہیں ہوں اچھا اب اس سے پہلے کا واقعہ تو وہ بھی نہیں ہوا مگر وہ بھلے آدمی تھے انہوں نے فوراً یہ دیا کہ نہیں غلط فہمی ہو گئی میں نے کسی سے غلط سنا ہے آپ سنی سنائی بات پہ یقین کر لیتے ہیں مہربانی کے پوچھ لیا اب انہوں نے سمجھا دیا کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو یوں ہوتا ہے تو بعد اوقات صرف سنی سنائی ہوتی ہے کوئی حقیقت نہیں ہوتی کوئی حقیقت نہیں ہوتی وضاعت کر لیں دل میں اگر کچھ ہے تو بول دیں نکل جائے گا یار اور خلاصی کرے معافی کرے اور درگزر سے کام لے ولیفو ولیف معاف کرو درگزر سے کام لو اور دلوں کو صاف کرو اپنے کینے و بوس کو نکال کے باہر پھینک دے یہ کو دل میں رکھنے والی شی نہیں ہے کینوں بوس حسد تکبر کو یہ کو رکھنے والی شی نہیں ہے یہ تو گندگی ہے گندگی تو نکالی جاتی ہے گندگی رکھی تھوڑی جاتی ہے یہ تو گنا گندے گنا ان کو تو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے اس کو رکھا نہیں جاتا رکھنی تو محبت رکھے پیار رکھیں اتفاق رکھیں لوگوں سے ہمدردی رکھے خیر خواہ رکھے تو یوں معافی مانگ لیجیے اور یہ سوچیے کہ ہو سکتا ہے مجھے غلط سے یہ ذہن بنے ہو سکتا ہے غلط سے بھی ہو گئی ہو ہو بھی تو سکتی ہے غلط بھی. کیوں نہیں ہو سکتی آپ نے سنا کچھ اور ہو سمجھا کچھ اور ہو, ہوا کچھ اور ہو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ واقعی اپنے اس معاملے میں مخلص ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری مسلمانوں سے خلاسی ہو جائے اور میں ایک دوسرے سے ساتھ ہم اتفاق و محبت سے رہیں اور کینہ و بگز نہ رہیں دو قدم آگے بڑھائیے رابطہ کر لیجئے اللہ نے چاہ تو منزل آسان ہو جائے گی معافی تلافی کی صورت بن جائے گی وہ آپ کو معاف کر دیں گے آپ ان کو معاف کر دیں گے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ ہوتا رہے گا شب برات کا اجتماع دعوت اسلامی کے تحت جو ہوتے ہیں ان میں شرکت کیجئے بلکہ میں تو آپ سے مدنی نتیجہ کروں گا کہ چودہ شابان یعنی رات کا بھی روزہ رکھیے کہ نامہ امال تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے اور جمعہ رات کو اثر مسجد میں ادا کر لیجئے ذہ قسمت دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں اجتماع ہوتے ہیں ہم ادا ویسے جمعہ رات ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتے ہیں تو ہمارے اجتماع یہ بڑی راتوں کے وہ اس میں بڑی رات کے اجتماعات کے جدبل میں وہ منتقل ہو جاتے ہیں تو اثر مسجد میں ادا کریں کہ نامہ اعمال کے جو وہ ایک کہتے کلوزنگ ٹائم ہے تو وہ میں جب یہ آخری لمحات ہو تو میں مسجد میں بھی ہوں اور الحمدللہ اللہ کرے کہ میں روزے سے ہوں چودہ شابان کا بھی روزہ اور جب غروب آفتاب ہو جائے اور نامۂ عمل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو تو بھی میں مسجد میں ہوں اس کی ابتدائی لائنیں مسجد میں ہیں میں نیکی کے کام میں ہوں اور استار کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر مسجد سے لانے کے لیے مغرب کی نماز جماعت سے ادا کریں چھ نوافل ادا کیے جاتے ہیں خاص اسرات کی برکت ہیں ادا کریں سور یاسین پلی جاتی ہے ثباب بھی ثباب میں کرم کرم ہے جس کی جس کو بس کا شکار اور اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے کتنی نیکیوں پرہیزگاری کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ نوافل وغیرہ پھر کھانا کھا لیں دعوت اسلام کے مدنی مراکز میں الحمدللہ للہ رضویہ کا بھی اتمام کیا جاتا ہے تو ایک خوش نصیب اسلام روزے سے ہوتے ہیں تو وہ کھانا بھی کھا لیں اور پھر عشاء کی جماعت ہوتی ہے عشاء کی جماعت کے بعد مد... فضان مدینہ سے تو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے بیان کا بھی سلسلہ رہتا ہے اور خوب مطلب کہ دعائیں ہوتی ہیں کلام پڑے جاتے ہیں نہ تو مناجات کا سلسلہ رہتا ہے اور بڑا پر ذوق و سوز ماحول ہوتا ہے اللہ سے رو رو کر مغفرت کی کرم کی بھیک مانگی جاتی ہے اب بھی اس سے بالکل اپنے آپ کو محروم مت کیجیے گا اور میری مدنیجا یہی ہے کہ اثر آپ نے جو میرات کو مسجد میں کر کے آپ نے فجر سے پہلے مسجد سے نہیں نکلنا کوئی جب تک کوئی صحیح مجبوری نہ ہو اللہ تحفیق اشراق چاش پر کے نکلے مسجد سے مسجد اللہ تو مدن کافلے کے مسافر بچے آپ بولے کہ یار انگلی کو تو یاد پکڑتا ہاتھ گلے پڑوں گا نیکی کی دعوت دینی ہے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے نیکی کا کی ہرس اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد توو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد ٹھیک ہے معافی و درگزر سے سارے کام لے کر اب یہ دو, دو تین داتیں رہ گئی ہیں اور 15 شابان کا بھی روزہ رکھنا ہے محضرت کے ساتھ 15 شابان کا روزہ رکھنا ہے بہت برکت والا روزہ ہے تو 14 اور پندرہ دونوں کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ تو جمعہ جمعہ بھی مل جائے گا سوا بھی بڑھ جائے گا ان شاء تو جمعہ کو انشاءاللہ مدنی چینل پر دعا افطار بھی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ اور یہ جمع رات کو بھی اثر کی نماز کے بعد سے براہ راست مدنی چینل پر دکھائے جائیں گے اور جب تک یہ اجتماع چلتا رہے گا انشاءاللہ شاء کو دکھائیں گے مدنی چینل براہ راست اور پھر جمعہ کے جمعہ ہے تو جمعہ رک جائیے تو جمعہ کی نماز بیان وہ مدنی چینل براہ راست سلام اور پھر انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد دعا افطار کم و بیش سارے چھے بجے کے آس پاس اور انشاءاللہ پھر مغرب ہو جائے گی تو پندرہ شابان بھی ہم کو یوں مل جائے گی کہتے ہیں مزہ آئے گا نا نیکی کی دعوت لکھا جا رہا ہے اللہ قبول کر رہے باقی اب اللہ اخلاق بھی نصیب کرتے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اجازت دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون ضرور کیجیے گا ایک بار پھر میں نتیجہ کرتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ اپنا مالی تعاون بھی ضرور بڑھائیے اور جاری رکھیے دعوت اسلامی کو اربوں روپوں کی ضرورت ہے دنیا بھر میں مدنی کام کرنے کے لیے مہربانی کیجیے کوشش کیجیے آپ کا مالی تعاون دعوت اسلامی کو اور ترقی دے سکتا ہے سلو حبیب صلی اللہ تعالیٰ عدا محمد